یعنی اعما رکاتا نے لاغیر قبلہ ہزار اجلون ایک شخص آیا اس نے اس کو سوا لبلا وقتدا بھی اور ابتدا کی اگر اعما وہ شروع وقت میں شروع کے وقت میں ایسا شخص ملا تھا جس سے یہ پوچھتا تو فلم یسال ہو پوچھا نہیں لم تجر سلاد ہو نہ مقتدی اور نہ آما دونوں کی سلاد صحیح نہیں ہوگی اگر احمد کو ایسا شخص نہیں ملا جس سے وہ پوچھتا اور احمد نے نماز شروع کی ہوئی تھی اور اس نے آ کر پیچھے اس کے اقتدا کی تو احمد کی نماز جائز ہوگی مختی کی نہیں جائز نہیں کیوں کہ مقتدی کے نزدیک یہ ہے کہ اس کا امام جو ہے وہ نماز فاسد پر بنا کرنے والا ہے وہ ہے پہلی رکاوٹ کیونکہ اس کے مقتدی کے نزدیک ہے جب اس کو نہیں ملا اور اس نے پوچھا میاں اللہ تھوڑی غلطی ہو گئی. ملا تھا پہلی صورت تھی ملا تھا اس سے پوچھا نہیں تو نماز دونوں کی جائز نہیں دوسرا یہ ہے کہ ملا تھا اپنا لیکن پوچھا اے, اا, ہاں ملا ہی نہیں یہی بنے گا نا بات ہے. ملا نہیں, نہیں, نہیں ملا نہیں اس کو ملا نہیں اور اس نے نماز شروع کر دی تو مقتدی کی نہیں ہوگی کیوں؟ کہ اس کو ایک ملا نہیں دوسرا اس نے تہری نہیں کی آمان تو اب ظاہر بات ہے کہ پہلی رکعت کیا جو غیر قبلہ کی طرف پڑ چکا ہے اور اس نے آ کر اس کو سیدھا کر دیا تو پہلی رکعت تو اس کے نظریے کے مطابق نہیں ہوئی آم آگی کیوں اگر ہوتی تو پھر اس کو سیدھا کیوں کرتا تو کپڑوں سانٹ بہران پڑھائی کر پڑھا پچیا آہ. بول دے نہیں آہ. تو اس کے مطابق یہی ہے کہ اس کی پہلی رکعت فاسد ہے پھر اس اگلی رکاوت تو بنا اس پر کر رہا ہے یاد اس کی نہیں ہوگی اس کی ہو جائے گی کیوں کہ آواز شخص جو ہے وہ پہلی رکعت جو اس نے پڑی تو اس نے اپنے اعتقاد کے مطابق صحیح پڑھی سمجھ نہیں آ رہی صحیح <متج> <evolutionary> ہے ہاں؟ ہاں رافی صاحب کی طرف تو میں آتا ہوں پہلے تو ان کی بات کر رہا ہوں نا رافی صاحب نے تو یہ کہا کہ وہ پہلی رقاب ٹھیک ہے اس کی کیونکہ تہری کے ساتھ آمان ہے سمجھ نہیں آ رہی لیکن اگر آمان ہے نہیں کی پھر آگے جو انہوں نے لکھا ہے کہ مسلوف الفید وسراج اور مفاد اس کا یہ ہے کہ آما شخص کو امساس میں محراب جو ہے وہ لازم نہیں جبکہ وہ شخص اس شخص کو نہ پائے جس سے وہ پوچھے اور اگر وہ سوال معلوم کان چھوڑ دیتا ہے اور قبلہ رو سہی ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جائز ہو جائے گی ورنہ نہیں بھائی اس کا مفاد یہ صورت میں جب وہ مال سوال ترک کر دیتا ہے مال امکان یہ جو اوپر کہا کہ اگر آما وقت شروع مصول کو پائے سوال نہ کرے تو نماز نہیں ہوگی کیا دونوں کی سوال ہم آئم کہانی وہ جو صورت میں فلم یا سال اللہ جو سلاد تو ہم آئے نا وہ تم پوچھا اس نے نہیں ہے اس وجہ سے اور اسابت قبلہ بھی نہ ہو کیوں کہ اگر اس نے سوال ترک کر دیا مال کان لیکن قبلہ حسابت قبلہ ہو جائے تو پھر تو نماز اس کی جائز ہے نا مروج جہے کہہ رہے ہیں جڑا انہوں نے آخراجد وقت شروع میں فلم تجرسوما یہ اس وقت ہے کہ جس وقت ایسابت نہ ہو کیونکہ وہ مسئلہ پیچھے اس وقت ہے کہ جس وقت کے وہ غلط نماز پڑھ رہا تھا دوسری یعنی اسابت جہت نہیں پائی جنگ جنگ گئی تھی اس وجہ سے اس نے آ کر اس کو پھیرا ایک رکعت اس نے غلط پڑی دوسری رکاطیں اس نے اس کے پھیرنے کے ساتھ صحیح پڑی اب اس صورت میں اگر لاہدار بات کے کہ صحابت کی بلا تو پہلی رکاط میں نہیں ہوا اور پوچھ یہ صورت فارد مفروضہ اس وقت ہے جس وقت کو اس کو امکان ہو پوچھنے کا اور پوچھا نہیں اس نے کیا امکان ہو پوچھنے کا یہ صورت میں دونوں کی نہیں ہوگی وہ پائے ہی نہیں اور پہلی رکعت غلط پڑی غلط جنگ پڑی پھر آ کر بندے نے پوچھ، لیکن وہ پوچھنے مشہور شخص کو اس نے نہیں پایا جیسے یہ پوچھتا اس صورت میں انہوں نے کہا آما کی نماز زیادہ مفت دی کہ نہیں امرے اب ایک صورت اور ہو گئی وہ یہ کہ سوال چھوڑ دیتا ہے اور قبلہ اسابت قبلہ پایا گیا سوال آما نے چھوڑ دیا یعنی وہ صورت ہے کہ جو ان کا مفاد بتا رہے ہیں علامہ شامی جو صورت ان کا ان دو صورتوں کا مفاد ہے وہ کیا ہے کہ سوال مال امکان چھوڑ دیا اور احسابت قبلہ ہو گیا کیا کیا اب اس صورت میں نماز بھی دونوں کی ہونی چاہیے صحیح لیکن یہ صورت کس وقت بنے گی جس وقت کے ہیں وہ جڑے آن کے کھلوتا ہے تو پہلی رقعت بھی انہیں صحیح پڑی یعنی صحیح جت کی طرح پڑھ رہا تھا اس نے اگر پیچھے شروع کر دی تو ٹھیک ہے اب دونوں کی صحیح ہونی چاہیے اس کا مطلب ہے صورتیں بنتی ہیں تین کیا کیامان نماز پڑھ رہا ہے یہ سابت پائی گئی یا نہیں پائی گئی کیا اگر یہ سابت قبلہ پائی گئی ہے اور کوئی شخص اس کو نہیں ملا جس سے وہ پوچھتا یا ملا ہے لیکن پوچھا نہیں دونوں صورتیں یہ لیکن اگر یہ سابت قبلہ ہے تو صحیح ہو رہی ہے اگر یہ سابت نہیں ہے تو دونوں صورتیں صحیح نہیں ہوں اچھا اگر اس نے کوئی شخص نہیں پایا پھر اس نے نماز پڑھی ہے تو حسابت ہے یا نہیں ہے حسابت ہے تو ٹھیک ہوگی ایسابت نہیں ہے تو پھر بھی ٹھیک ہونی چاہیے کیونکہ اس کو بندہ نہیں ملا جلن دور ہے تحری تو ظاہر ضروری ہوگی اور یہ پھر ساری صورتیں جو ہے نا تحریر کی بنیں گی کہ جب اس نے اس کے ساتھ کی ہوئے جیسے رافی صاحب لکھ رہے ہیں نا وہ صورت اس کی نماز جو ہے نا تحریر کے ساتھ صحیح ہوگی اگر تاریخ نہیں ہوگی پھر صحیح نہیں ہوگی لہذا علامہ شامی رحم اللہ جو آدم جواز کی صورتیں بتا رہے ہیں جی اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کا امام جو ہے وہ نماز اس پر جو اعتراض کیا ہے وہ اس وقت بنتا ہے جب اس نے پوچھا نا اپنا تاری نہ کی اگر تاری کیا اس نے تو پھر نماز صحیح ہونی چاہیے پھر تو اس کی پہلی رقاط صحیح ہو جائے گی نا مرنا جاؤ تو صحیح ہاں یہ مسئلہ اگلا مسئلہ یہ ہے ولا میں یاقتر راجلوبی ولاب ہے کن تحرا کیا دون ہے تاریخ کر کے پڑھنا پہلے آماد صحیح آئی پی ابھی جب وہ آمہ جو ہے اگر یہ کہا جائے کہ آمہ جو ہے اس نے تاریخ کر کے نماز پڑھی ہے تو اس کی صحیح مقتدی کی صحیح نہیں ہوگی اور میرے خیال میں پھر موخت کی تو اس وجہ سے ہی نہیں ہوں کہ اس نے تاری نہیں کی لیکن اس نے تاری کیوں نہیں کی اس نے تاریخ کی ہے جب اس نے اس کو پھیرا ہے تاری کر کے پھیرا ہے لہذا صحیح ہونی چاہیے تو دونوں کی صحیح ہونی چاہیے نہیں صحیح ہونی چاہیے دونوں کی صحیح ہونی چاہیے اچھا بنال شارے اوپر کی فرما رہے ہیں شارے فرما رہے ہیں اگر وہ مسلط غیر جہد کی طرف نواز جس نے پڑھی ہے اگر وہ ہو آماسبا ایک شخص اس کو تو یہ آما جو ہے بنا کرے اپنی اکاط کی دوسری رکاتوں پر لیکن ولم یاقت در رجول اس کے ساتھ وہ بندہ جو اس نے آ کر اس کو پھیرا ہے وہ اس کی اقتدا نہ کرے کیونکہ اررجول جو ہے نا فلام خارجی کا بنے گا پیچھے رجل جو ہے نا مجبور ہو چکا ہے وہ نے مصفی اس کی اقتداء نہ کرے سمجھ <تصفح> نہیں آ رہی ولاب متحر کیا, کیا؟ تھلے لکھا والا متحرن تحب والا میرے کو متحرن تحو والا ایسا متحری جو پھر چکا ہو ایک, رکع, ایک مثلاً ایک جہد کی طرف انہیں تاریخ کر کے رکاوت پڑی پھر انہیں پیچھے تاریخ کی تھی پھر بدل گیا جہد تبدیل کر لی اس نے سمجھ نہیں آ تو ایسی صورت میں پیچھے آنے والا شخص جو ہے وہ اس کی اختلا کرے لیکن جب کہ اس کو علم ہو مقتدی کو اس کی حالت اولا کا کہ اس نے پہلے اس نماز فلان جیت کی طرف پڑی ہے ہم رہے بلا بے متحرن تحبلا اور نہ ہی اقتدا کرے وہ سے متحری کی جس نے جو پھر گیا ہو قبلہ کی طرف ما علم مختدی بحالت اولا جبکہ مقتدی کو اس کی حالت اولا کا علم ہو کہتا ہے خزائن میں شارح کی عبارت یہ ہے عمریں خزان الاسرار میں پھر خزائن کمن تحرا خزائن میں فرمایا کمن تحرا فاختہ کیا عما فتح لمت مان علمہ بح عل اہل علم ہی بات تو ٹھیک ہے وہ مفاد اللہ تحب والا بھی تحری عہد ان لاجحت نظر القتدا بہی ان تحرہ میں صلاح و فضل مسلۃ العطیہ تامل علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ خزائن کا جو قول ہے نا اس کا مفاد یہ ہے کہ انہول اور تحو والا بھی امرو یہ باہر والے دی جی گاڑ نا یعنی دلیل جو باہر والے دی ہے کار خطافی ہے بولے سلاد ہیں علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس قول کا مفاد یہ ہے یعنی اس قول سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر تحری کے ساتھ تحول تحرق بھی تحری کے ساتھ ہو دوسری جہد کی طرف جس کو اس نے قبلہ گمان کیا ہے تو پھر دوسرے کے لیے ابتدا جائز ہے لیکن اگر وہ اس کی مثل تاری کرے ورنہ یہ وہی مسئلہ آنے والا ہے کون سا والما بے متحر ہیں امر اگر متحری کی اقتدا کرتا ہے کوئی شخص اور یہ اقتدا بلا تحری ہے کیا آپ کیا پڑھنا ہے متحری بلا تحری کی اقتدا کرتا ہے یا اقتدا کرتا ہے متحری کی بلا تحری کیا مانا بنسی نا ہاں اگر اس نے تحری نہیں کی تو جائز نہیں ہوگا ان اختال اماموں اگر امام خطا کرے اس کا مطلب ہے اگر کرتا ہے پھر اگر سابت راج کی صورت میں صرف جائد ہے نا بلا تحری اگر یہ ثابت ہو تو پھر ٹھیک ہے فتح کی صورت میں صحیح نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ اقتدار صحیح ہوگی جس طرف اس کا حکم یہ ہے کہ جب وہ پھرے گا یہ ساتھ پھر جائے یہ نہیں کر سکتا کہ وہ پھر جائے اور یہ اکلوتا رہے اکتاقعی ہونی جس وقت امام پھرے گا مقتدی ساتھ پھر جائے سمجھ نہیں آ رہی اور میاں تو جائے بس وہاں جاوے وہاں نہ جاوے نماز کے بعد ایسابت ہے تو دونوں کی سب کی صحیح ہے یہ سابت نہیں ہوگی تو پھر اس کی بادل ہوگی اس کی صحیح ہو جائے گی ہاں بہر پھر اقتدا یہ نوامت ہونی <تصفح> اچھا تو یہ مطلب ہے لم ججو اقتدا مختی کیوں لانا سلا انتباب باقی رہا امام کی نماز وہ تو صحیح ہے کیونکہ تاری اس نے کی اور اگر امام جو ہے وہ سابت کر جائے تو دونوں کی صحیح ہو جائے گی آگے کی نہیں ہونا اچھا جی اگلا مسئلہ اور ولا وسلم کیا امام نے نماز سلام کہہ دیا پیچھے مسبوق تھا یا لاحق اب اس کی رائے بدل گئی اس کی رائے جب بدلی مسبوق کی تو مسبوک اسی طرح لاحق کی رائے بدل گئی ہوں مسبوک دیا رکاطا جڑیاں ریاں سن ج بدلی لاہک جہ بھی جہاں رکاطا رہدی سنس جا بدلی تو ہے جہ گا جو گم جائے اور جڑا لاہک مار دے گی امر لاہک جاننا ہے مضبولہ بدلا مختری تر قسم ایک ہندو مدرک جہا شروع مدر بے وقوف جڑا درمیان ہے جا آخر چاہیے وہ سو بھائی سون کو آخ گی جہاں شروع ہے توڑ تک آخر تک نماز لاہک گئی رکھا تھا پچھو نکل گئے آتی بنا ہوں لاہک بن سکیں لگی کہ نہیں بنا ولد مضبوط ہونے مضبوط کو جن رکھا لنگ گیا مطلب یہ میں شامل ہون تو ہو میں لگی پھر رکاطا نکتی یہ لاحق ہوا مسبوک جہدیا جی شروع نکل گیا مدرک جہ جی پوری پا لیا مسبوک تو لائق مسبوق اس واسطے گم جائے کہ او دی نماز جا وہ مستقل ہو گئی اپنی ہون اس منفرد دوکوم چار جیڑا لائیکی تک شروع امام دی نماز دے ہوں دی بدلے گی رائے سمجھ لگی تو نہیں آخس ہوں کہ منفرد دو ہم تو ہون جڑیوں ایک قضاء کر رہا ہے اس اندر تو مقتدی شمار ہو جانے مقتدی پر جب ظاہر ہو جائے کہ قبلہ غیر جہتا ہے اور وہ امام دے پچھے تو اصلاح اصلاح تو اس کو ممکن نہیں ہوتی وہ کر سکتے مقتدی امام دے پچھے ہوئے تو مقتدی تو تظاہر ہوئے امام جڑے اور صحیح پاسے نہیں نماز پاڑ رہا جہت ہو صحیح نہیں تو مقتدی جڑے انہوں اپنی نماز دی صلاح کیوں کہ اگر اتھے پھر جاوے تو نماز بات لو جانی اقتدار نہیں رہنی سمجھ لگی اگر او اسے ترہ پیچھے رہن دا تو اس کے اتقاد میں قبلہ ہی نہیں ہے وہ اس وجہ سے اس کو استناف کرنا پڑے گا امرے وغیر اٹھ خرا ہو جا لاحق اور مسبوق ایک ہی شخص لاحق اور مسبوق بھی ہو کیا؟ لیکن پہلے مسبوق ہو کہ بعد میں لاحق من سکتا ہے پہلے دو رقم تھنک رکا تو رہ گئی ہوں آرک رڑیا اگلی حدث پہ لاحق ہو گیا پھر گیا ہے ایک رکات پھر نکل گئی ہوں لاہک مضبوط دونوں بن جائے گا جو بنا ان کے کرے گا ہمارا حکم ہوا مالح بھی ولن ما سوبے کبھی ہمارے سمجھ نہیں آ رہی ہوں سو ایک کو دی رکعت مثلا ہے لاہے کالی ایک ہے مسبوک آئی ہوں جیڑی ہے لاہے اگر اگر پہلے کدا کردہ تو پھر مسبوق آی کدا کر تو اگر اس کی رائے جی رکات را... لاہے کالی اس دی قضا دے دی اندر رائے بدل دیئے اشتیف کرے گا اور اگر کزا جی نا جی مشبوق آئی سرکات اس رائے بدل دی تو گم جائے جا اگر پہلے کر لو قزا سابق مشبوک آی رکاط نزا کرے لاہک آئی نو تو ہونو دی رائے جائے بدل اس دے اندر جیس دے اندر او لاحق ہے تو استعناف کرے گا سمے لگی اور اگر تحبل کرے اس تحبل کرے اس مشبوق ہے تحب الفی مالا کبھی استعانفا ٹھیک ہے اور اگر تحبل کرے مضبوق والی رکاط میں تو پھر دیکھیں گے کہ اگر وہ اپنی رائے پر استمرار کرے لاہے کالی رکات میں شروع ہونے تک اس کی رائے وہی وہ رہے تو اجتناف کرے سمجھ نہیں آ رہی اور یہ سب ظاہر ہے اور جب استمرار نہ کرے مثلاً اس کی رائے قضاء مالحق سے پہلے بدل جائے امام کی جہت کی طرف تو اس میں تردد ہے اللہ شامی فرماتے ہیں ظاہر یہی ہے کہ اس میں بھی استدارہ کرے تعمل حلبی کا حوالہ ہے تا تعبیر رحمت ہی اچھا یہ شامی نہیں فرما ہے اگر لاحق ہو اور مسبوک دونوں تو اس, کی, اس کے حکم کی تفصیل یہ ہے کہ دیکھیں گے وہ پہلے امیا رکاتے لاحق پوری کرتا ہے یا رکات مسبوک دفے وہ دفعہ کدھر مرنا جے جاؤ دفعہ ہاں اگر وہ کہتے نے کہ پہلے وہ قضاء کرے لاہک آی رقت پھر کرے مسرو کیا تو ظاہر بات ہے کہ اگر لاہک رکعت رقت اندر اس کی رائے بدل جاندی تو استناف کرے گا کیوں کہ پیچھے دس آئے نے بائی او مختدی ہے اس اپنی راہ لحے لحے رکاتج امام دا. او منفرد کا حکم نہیں رکھتا کیا مختلف مختدی مختدی نماز جیڑی اس اسلام ممکن نہیں جب بات اسلام ممکن ہے بادل مارا منفرد شمار نہیں ہونا اور اگر وہ او مسبوک والی قضاء پہلوں پہلو کردہ اپنا اللہ اگر اس مسبوک والی رکات کی قضاء میں یعنی او رکات او نے پہلے اہ کی کیتی ہے لاہک والی قضاء لیکن اس پھرا نہیں رح پی سو دوسری جہی مسبوق آگو کرنی سی مسبوک رکاط اس بدلیا تو اس طرح گو منفرد دو سورت سے دو سورت اس نے بنیا سن جس وقت کے پہلے لاہے کالی رکاط کتاب رہے کیا پھر اگر وہ پہلے مسبوک تو پھر لاہک ہے کیا پھر لاہے کالی رکاط ہے مرو اچھا ٹھیک ہے یہ مطلب ہے پہلے وہ مسبوق بنیا مضبوکل مضبوط بعد میں لاحق ہو شخص پہلے لاحق بعد میں مضبوط بن سکتا ہے پہلے لائق ہوگا بعد میں اپنا پہلے مضبوط بعد میں لائق کیا مشبوق ہو پھر لائق بنے کیونکہ جب لاحق بنے گا پہلے پھر مسبوق نہیں بن سکے گا اور مطلب اللہ علامہ شامی نے فرمایا ماقیہ ما ادا کان اللہ کم و انہوں نے پہلے لاحق نو رکھا ہے تو بعد میں مسبوق کو رکھا ہے اس سے یہ وہاں پڑھتا ہے کہ یہ صورت بھی بن سکتی ہے کہ پہلے لاحق کو بعد میں مضبوط حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا پہلے مشبوق بنے گا بعد میں لاحق بنے گا لیکن اب جب مشبوک اور لاحق بن جاتا ہے پھر آتی ہے نماز کو قضا کرنے کی باری رکاطوں کو اب رکعتوں کی ادائیگی میں ظاہر بات ہے کہ وہ اس نے تو رکاطیں پڑھنی ہے رکاطیں پڑھنے میں وہ صرف اعتبار ہے اس کا اگل لیں کہ وہ رکعات لاحق والی پہلی شمار اٹھ کر پڑھ رہا ہے وہ اس کا اعتبار کر لیتا ہے کہ میں وہی وہ پڑھتا ہوں اور یا وہ اعتبار کر لے مسبوک والی یہ تو ہم تعجین کے ساتھ تو کہہ نہیں سکتے کہ یہ رکعات اس کی جو پڑھ رہا ہے پہلی یہ مسبوق والی ہے اور وہ لاہک والی ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ اس کی نیت اور اعتبار پر موقوف ہے کیا اس دی نیت اور اعتبار دے اعتبار نہ رہے نا کہ اگر قزا کرے ما لاحق بہی اولاً. ثم ما کا بے ہی اولا ہیں کا بہی ہمارمن ہاں بھائی لاہک مختری ہے او منفرد دوکوم ہونا ہے کیونکہ بنا کی تیخل ہے مسبوک منفرد دوکم چند بولتا نہیں یار سدیا اکمل ہاں کیا, کیا؟ اللہ سمجھ لگی تو ہوں پہلے وہ لاحق علی رکھا کدا کرے پھر کدا کرے مشبوق علی تو پھر ادا حکم انہوں نے دس ہے۔ کہ اگر کزائے لاحق قضاء لاحق یعنی امیا اس کے اندر رائے بدلے گی تے استناف کرے گا ما سبق ماسبک ہوئے گی تے استدارا کرے گا اور اگر کدا سبق مسبوک والی قضاء پہلے کرے پھر وہ لہا پھر اس لیے آگے سنو کہ اگر اس دی رائے لاہ کالی بدل جاندی ہے تو استناف کرے گا یہ تو ادھر من سے اور اگر وہ آ, بدل جاتا ہے آ, اس کے اندر کے جس میں مسبوک ہوا ہے تو پھر اگر اس کی رائے یہ حکم ذرا ہے مختلف کہ اگر اس کی رائے لاحق والی رکات میں شروع ہونے تک وہی رہے تو اس دن کرے لیکن جب تک وہ استمرار نہ کرے کیسے کہ وہ بدل جائے اس کی رائے امام کی جہت کی جانب ابھی اس نے لاحق والی رکعت قضا نہیں کی کہ اس کی امام کی جہد کی طرف وہ رائے بدل جائے تو اس میں ترد ہے پر اللہ ما شامی فرماتے ہیں ظاہر یہی ہے کہ استدارے یہاں پر کرے جن جی میں پہلے سورت ہے سے اچھا ہون اندر اندر غور کیتا جائے بھائی والا فی ماسو بے کیونکہ درکاہ اپنی بنی تو او امام دی رلی نا جہت تو بادل ہو گئی اور انتہب اللہ فی ماس ہوئے کبھی اگر وہ فرد مضبوق علی رکھا چاہ اچھا پہلے پڑی کھڑا ہے ہاں پہلے مسبوق علی کھ... تو اچ ہے کیا ہم رہے ہیں. تو ہون اگے پہلے ہو مسبوک علی پھر ہوگی لاہک والی مسبوک علی صورت کے اندر پیچھے انہوں نے استدار ہے مسبوق صورت سورت پھر جا اگر اس کی رائے شروع سے ٹھیک ہے مسبوق آی رکاوت جی پوری دے شروع ہوا اتو لکاط ادا کرائے رو صورت میں استعناف کرے گا کیونکہ جسے او لاہک آئی صورت لاہک آی رکا جی ادو شروع تک شروع تک رائے اہ رہے گی کی بدل کی تھا جائے اس طرح بدل جائے اگر بدل جانے وہ پہلے کذا کر ہے مسبوک آی رکاوت پھر لاحق کالی تو پھر اس کی رائے جڑی ہے نا گے تبدیل ہوئی ہے لاہے کالی رکاط جی مسبوک جی لاہے کالی جی استناف ہے اور مسبوک آی رکاط جیڑی اس دن در اگر پھر ہے شرت رکھی گئی اگر شروع لاہت شروع ہونے تک او دی رائے او ہی رہن دیئے جی؟ تو پھر استناف کرے دا اس لیکن دوسری واسطے شرط پہلی کون لگی اچھا وہا کلو ظاہر کیوں سارے سورتیں جیس لئے ان دی رائے لاحق علی صورت بدلے گی تے او دے استناف ظاہر باقی لیکن اگر مسبوک علی صورت بدل دی تو پھر ایس شرط نال کیوں استناف ہونا ہے ایس شرط کیڑی استمرار علی کیا کیونکہ جدوں اللہ حق علی رکات وچ شروع ہون تک دی رائے اوہی روے گی ہم رہے ہیں تے مسبوک علی رکات جڑی ہے <音楽><音楽> <ode اندر سؤال> تبدیل ہوئی سی اگلی رکاط تک پہلی جی اختی ناف والی سورت پہنچ گئے بھئی او دی وجہ اے کہ جس لے اگلی رکات او دی ہے لاحق علی تے او دا جیڑا او جہد سی او تبدیل ہوئی ہے مسبوق ال رکات تے تبدیل ہو گئی اگوں لاحق تک پھر او اسی ہے تو اے دا مطلب ہے لاحق ال رکعات جیڑی ہے او امام دے خلاف پڑھ لی انہوں نے امام دے خلاف ہون دی وجہ نال او دی اسلام ممکن نہیں تو استناف کرنا پڑے گا نماز بات ہو جائے گا مطلب ہے اور جے او نہیں اس تک استمرار کردا بلکہ او او رائے بدل جی امام علی جہد کی طرف نہیں سمجھ لگی قضاء مالک اس کرن تو پہلے پہلے, پہلے امام علی طرف تو اس میں تردد ہے اور ظاہر یہی استدارہ ہے ظاہر استدارہ اس واسطے بنتا ہے کہ بھائی ہوں جہت جہد ہو جڑی امام علی سی وہ باطل نہیں ہوئی بدلی نہیں ملم یا کا تحری ہے آلہ شہین صلی اللہ علیہ الجہت مرتن احتیاط یہ نیا مسئلہ ہے کہ ایک شخص تحریک کی تحری کسی پاس نہیں ہوئی تو آپ کیا کریں تین اقوال ہیں یہاں پر کتنا تین اقوال ایک قول یہ ہے کہ جہاد اربا کی طرف نماز پڑھیں پڑھے چار دفعہ چار دفعہ نہیں ایک درے رکاط ادھر یہ ہے چار رکاتا اس طرح پڑھیں جہاد اربا کی طرف چار رکاتا یعنی ہر ایک رکاط ایک جہد کی طرف یہ ایک قول ہے چپ کرنا دے بیان بان دے سمجھ لگی گل دی بعد نے کہا نماز مؤخر کر لے بعد نے کہا اس کو اختیار ہے یہ تین قول ہیں کتنے قول ہیں ایک قول ہے نماز مؤخر کرے جب اس کو صحیح قبلہ, قبلہ, قبلہ, قبلہ یعنی تہری ہو کو اس وقت پڑھے دوسرا قول یہ ہے کہ جہاد اربا کی طرف نماز پڑھے سمجھ نہیں آئی بات کی پتا نہیں اللہ کیا کیڑے مصروف بیٹھے وکیلا جو خار بعض رات پر باتیں اس کو اختیار ہے پھر اختیار جو ہے اس کے اندر وضاحت کہ او اختیار کے اندر تقریر ہے کہ کیا اختیار کا کیا مطلب ہے بعد نے کہا اختیار کا مطلب یہ ہے کہ اگر چاہے موخر کرے اور اگر چاہے چار بار چار جہتوں کی طرف نماز پڑھے آپ آ گئی نماز ہوں کال ہو گئے تین لیکن ایک تین ایک قول ہے کال جہا تخزیرا اسکریر اختلاف ہے لمخشن چیز سمجھ لگی اب زاد الفقیر جو ہے نا اس کے اندر اللہ میں ابن حمام نے پہلے کو ترجیدی اسی پر جزم کیا اس وجہ سے یعنی مؤخر کرنے کو اور آخری جو ہیں ان کو قیل کے ساتھ تعبیر کیا جو سیگا ہے تمرید ہے تمرید وہ اور گا تضعیف یار ہاں کمزوری ظاہر کرنے کا سیگا مریض کا مرض ظاہر کرنے کا شرامنیا کے اندر جو وسطہ ہے نا وسطی کالج کو انہوں نے پسند کیا ہے اور فرمایا اخبار یہی ہے ہمارے حلبی نے ہندیا سے مزمر سے نقل کیا کہ اسوا بھی یہی ہے شارے نے اسی کو پسند فرمایا تا فرمایا سلاتی مررت نے نہیں وہ بابا کی کرنے نے کیا کہ اربا مرادہ کہ ایک بار پڑھے دا مطلب ہے ایک بار نماز پڑھے گا تو چار جاتا ہے ایک رکعت ادھر ایک رکات ادھر ادھر ایک رکات ادھر کہتے ہیں ظاہر کلا میں جو ہے وہ ترجیح اخیر ہے علامہ شامی اسی کو پسند فرماتے ہیں فرماتے ہیں وہ ولدی یا دھارولی تقزیر فین کا لو تہرا کہ انہوں نے فرمایا کوہستانی نے لو تحر اگر وہ تہری کرتا ہے ولم یتھا یقین بے شین فصل لا علاج جہت شاہ شا... کا نت جائزہ و لو اختاف ہی اگر چخا بھی کرے یہ مطلب ہے انہیں تخیر کا منع کیا کوستانی نے کہ جی جانب دی طرف نماز پڑھے انہوں اختیار ہے کیا جانب جانب لہذا پڑھنی ایک پاس پڑنی خطا بھی کرے بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر اس کی تعریف یعنی وہ یہ قول چل رہا کوستانی کا کہ اگر اس کی تحری کسی پر واقع نہ ہو تو نماز مؤخر کرے بعد کہتے ہیں جہاں تربا کی طرف پڑے کمافی ظہریہ علامہ شامی فرماتے ہیں مفاد اس کلام کو ہستانی کا یہ ہے کہ تقریر کا معنی یہ ہے کہ جو سلی مرتم واحدہ الحت من الجہاد الاربع اور شاہ فناب البی تصویر یہی ہے باقی را علامہ شامی فرماتے ہیں جو منیہ کبیر کی شرح منیا کبیر کے اندر ہے کہ قیلہ جو خیر انہوں نے تفسیر اس کی کیا ہے ان شاء خرا و انشا صلی اللہ صلی اللہ صلاۃ مرات الاربع جہاد تو ظاہر یہی ہے کہ یہ حضرت کی اپنی طرف سے ہے سم لگ کیوں کہ فتح اتابی کی عبارت جو ہے نا سابق اس میں یہ زیادتی نہیں ہے لہذا لہٰذا زیادہ تمہیں کی سے ہی کیا شام اس پر سوال اعتراض بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس پر اعتراض یہ بارت ہوتا ہے کہ جب جہاز عربا کی طرف نماز پڑھے گا تو لازم آئے گا اس پر تین مرتبہ غیر قبلہ کی طرف یقیناً نماز پڑھنا اور وہ منی ہو ہے کیا اور ترک من ہی مقدم ہوتا ہے فعل معمور پر ایک ہوتا ہے معمور بھی ایک ہوتا ہے منی انہو ہمارے مر اتحاد ہوا کھڑا ہے مت سمجھی کھڑا میں اصل ہے ترک المن ہو مقدم ہی منی. منی مکلف, منی. ماموری مکلف ہے. تو پھر کیا جڑا بندہ روکیا آیا ہے وہ مقدم ہے اس تو تو ترک منی انو مقدم ہوتا ہے کیا اس پر اگر من ہی انہو اور معمول میں جمع ہو جائیں تو مقدم کس کو کرنا پڑتا ہے ہاں وہ کم نہ کرے, کرے, کرے سمجھ نہیں آ رہے کیوں ترک و ضرورت ممان اللہ عنہ خیر من عبادت تھا کلین ترک و ضرورت ممان ہلّاہ ہو انہو خیروں عبادتی تھاکل ہاں ولیدہ یوسلی اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ نجاست کے ساتھ نماز پڑھے جبکہ اس کے دھونے سے کشف عورت اندل دل بلازم آ رہا ہے کیوں کہ وہ منی آنو ہے یہ معمور بھی جب جمع ہو رہے ہیں تو مقدم کس کرنا ہے منی آنو علا اعلی اندل بھی علا اعلیٰ ہے اعتراض میں ترقی اور مامور بھی یہاں پر ساکت ہے کیوں کہ توجہ لڑکی بلا اس کا حکم تو ہے قدرت پر قدرت کے ہوتے ہوئے اور قبلہ متحرک کا وہ جہتے تحری ہے جب جہاد تحری ہے ہی نہیں کسی چیز پر تو اس کے حق میں جہد اربا برابر ہو جائیں گی تو مرے تو ہیک نو پسند کرے, پسند کرے اس طرف نماز پڑھے اس نے نماز ہی ہو جائے گی اگر جزہار خطا بھی ہو کیونکہ جہی اس نے اندر گسا ادا کر چکے لیا چکی ہو بہاد الواج ہو اور اے دلیل جہی وہ قولا اخیر کو قوت بخشتی ہے وہ تقیر اور دخر نہ ہو اور وہ او تخیر کا نہ کہ شرا منیا چارکا چار تھا تخیر نہیں آیا کوانی کی شرام جہی کوانی کی تخیر, تخیر, کیتی کیتی نے کیتی تخیر مطلب کہ چون جہتا ہے کہ چو ایک جہت دی طرح پوری رمال باڑ لو او اختیار ہے بھاوے خطاب دا دا ہو جائے مؤخر کر اختیا یا تین والی چار والی دو رکاطا ایک بار پڑھ لو پھر, پھر, پھر تیسری روپی یعنی چار وارا نماز پڑھے بول باویں چار ہوتھر پوری پوری نماز پڑھے اللہ اللہ شامی رد ہے اللہ مشامی اعتراض ہے کی تحقیق واقعی کہ جہات عربہ کی طرف جب نماز پڑھے گا پوری پوری تو لادم آیا جائے گا کہ اس نے تین مرتبہ نماز بغیر کی بلکی یقین پڑھی ہے اور وہ منیانو ہے اور منیانو مقدم ہوتا ہے منیانو کا ترک مقدم ہوتا ہے اچھا اے تے اے باطل کر دیتا گیا قول شرمونی آلے دا جڑا انا کھیا بی تخجیر دا اے ہے اے گیا اٹ گیا ہوں اگے در پائے پے ہوں نے میوھا آفو تمر رہے شارے کو تعلیف کی طرف کہ شارے نے جڑا فرمایا چار رکاطا ہر اکاط ایک جہت کی طرف پڑے امر رہے وہ کہڑا کول سی درمیانہ درمیانہ سی پہلا قول سی تاخیر دا مؤخر کرن دا تاخیر دا پہلا تاخیر دوسرا چار جہتوں کی طرف نمال پڑھنے کا مرے تیسرا اختیار کا تو شارے جو ہے جس کو وہ ایک اور ضعیف بنایا کیا جاتا ہے وہ جس کو شارے نے پسند کیا اور دعویٰ کیا کہ احتیاط ہے سمجھ لگی نہیں نہیں استغفر اللہ نہیں نہیں وہ ہاد الواج ہو ہاد الواج خبر ہے ہاتھوں کے ذریعے یعنی یہ وجہ جو ہے نا قولِ اخیر یعنی تخییر اس معنی میں عمرین انہوں اے وجہ قوت بخش دیئے اور جنہوں شعر پسند کیتا ہے اس دی تضریف کر دی کیلی وجہ کہ بھئی عمرین جی. منہی آنوالی جی. کیا تے مامور ساکت ہو گیا کیونکہ سمج آگی فَتَدَبَّرْ ذَالَكَ بِإِنصَافًا اللہ وَشْحَامِ فَرْمَانَ دَنِي انصاف نالے دن در قول کر تیتن پتا چلے دا بھئی گال جڑی ہے نا اوہ او ہی ہے جڑا قیلہ یو خیر تیسرا جڑا قول ہے نا نثمہ لگی اور او سے مانے جڑا مانا قوہستانی نے کیتا ہے لہذا وہی قول راجے بنتا ہے اور پہلے دوں میں تاخیر اور اور او چار اکاطا چار جہ وہ کمال پہلا قول جہاں تاخیر ہے او دے بھی وجہ ظاہر ہے کیا دلیل ظاہر وجہ دلی رہ لمبا کان ال قیبلہ تو انداز آدمی دلیل ہے, ہے, کہ انہو لما کانت اند دلیل ہے جہد تحری کہ جب قبلا کے ساتھ جب دلیل نہ ہو جہت تہری تحری تو, تحری تو دی کسے شاید ہوئی نہیں تو ہاں فاقے درط ہو جائے گا سہل سال زیادہ مؤخر کرنا پڑے گا جیسے فاقے تہور ایک شخص ہے نہ اس کے پاس وضو کے کوئی سبب ہے نہ وضو کا ذریعہ فاقد تہورین ہے ایسا شخص مؤخر کرتا ہے تو یہاں پر بھی فاقد شرط ہے زیادہ مؤخر کرنا پڑے گا یہ دلیل کہ بن گئی وہ پہلے کوڑ گئی لیکن آپ فرماتے ہیں قول اخیر وہ ہے وجوب اسلات فی الوقت ماد تخیر علاج ان شاہ احمد احمد کو علامہ مشامی کرار دیا ہے کیوں انہیں پھر تقویت دیتی ہے ایک مسئلے تائید کر مثال پیش کر کے تائید نہ کیا کہ اگر وہ کپڑا ہے اکال ربعی طاہر ہے اس کا کیا مارو مرے تو اکال ربعی طاہر ہے تو اسے اختیار ہے ایک بات یہ دوسرا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فائن متبلو فسمج <بَجُولَّا> اللہ ایک موجود ہے کہ یہ مسئلہ اشتباہ قبلہ کے اندر نادل ہوئی ہے کیا جب اشتباہ قبلہ میں نازل ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ باقی اس کو تخیر ہے جت... لیکن تخیر کا وہی مانا رو بھی کرنے کی سمجھ لگی؟ یہ چیز ہے شام فرماند نا جا کوانی نکل کی ظاہر اختیار ہے کیا مطلب نزدیک کی مختار ہے و کلام باہر اس دی دلالت بھی ایسے سے اور شافی کہ اساں کتاب دے شروع دی اپنا مستفی امام نصفی دی کہ اس دے اندر مسفا مستفا امرے فکا فکا شافی فکا نفی کتاب کتاب کہ اگر ایک مسلے دے اندر نا تین قلع تو او دے اندر فرمان دینے کہ ارجا ہوندا ہے اول یا تیسرا درمیان لڑنا چاہوں وہ میاں یہ وجہ بھی یہ مطلب نک... یا کول ہے ابل ہے نہیں سما لگی تے یا پھر آئی یا قول سال سے آخری کیونکہ جڑا قول سانی درمیان آ مطلب یہ نکلیا کہ نہ یہ یعنی آ جو نا اختیار میں ابتدا میں ہے نہ انتہا میں ہے ترجیح کے اندر نہ ابتدا میں ہے نہ انتہا میں ہے سمجھ لگی یہ مطلب یہ نکلیا کہ خیر تو ماہ بن گیا قاعدہ اس حدیث پاک دے مطابق دیکھا جائے تو درمیانہ ہونا چاہیے بولتے نہیں, <سؤال> بول نہیں مرو بول علامہ سمے لگی آبے اللہ ابے علامہ شامیر اللہ نے آخری قول جو پسند کیتا ہے تو اودی ترجیح دے اندر ادھروں ادھروں گلاں اکٹھیاں کر کے اخیر ہونا تو بابا مسئلہ اپنا ثابت کر چلو یہ نہ رہن دیو تے